بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے خیال میں ہوگا کہ جب بنی اسرائیل کے متعلق بات شروع ہوئی تھی تو ہم نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ پانچ طرح کے حالات ہیں جو اللہ تعالی نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں اور ان کی مختلف انوا ہیں قسمیں ہیں اور وہ اقسام ہم آپ سے گنواتے رہیں گے چنانچہ نو اول جو شروع ہوئی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالی نے ان یہود کے باپ دادا پر جو احسانات کیے تھے ان کا ذکر کیا اور آٹھ انعامات جو اللہ نے مسلسل ان پر کیے تھے ان کی قوم پر اس کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان پر عذاب کیا آئی تھے اور دو عذاب بھی اس سلسلے میں ذکر کیے تھے پھر نوسانی دوسری قسم کے حالات آ گئے تھے اور ان میں ان کے باپ دادا نے جو شرارتیں کی تھیں اللہ تعالی نے اس کا بھی بیان کیا اور وہ نو ثانی بھی آپ کے سامنے گزر چکی کہ ان لوگوں کے آبا اجداد جو تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی ان کے آبا و اجداد جو تھے ان کی تین شرارتیں وہ بھی بیان کی گئیں کہ کس کس طرح کی حرکتیں کرتے رہے تیسری چیز آج نوئے سالس بیان کرنی ہے اور اس پورے رکو میں صرف اللہ تعالی نے انہیں کا تذکرہ فرمایا ہے اور نوئے سالس یہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت موجودہ بنی اسرائیل کی بدعامالیوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اس وقت یہودی موجود تھے ان کی بدعمالیاں کیا کیا تھیں اور اللہ تعالی نے اس نو سالس کو شروع فرمایا ہے سورہ بقرہ کی تراسی نمبر آیت کریمہ سے بیاسی ایٹی ٹو تک تو کل ہم پہنچ گئے تھے اس کے بعد ایٹی تھری کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس اخذنا سے اللہ تعالی نے شروع کیا ہے اور موجودہ بنی اسرائیل جو ہے ان کی برائیوں کا تذکرہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان کی برائیوں میں پہلی برائی جو اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی ہے وہ اسی آیت کریمہ سے شروع ہوتی ہے اور یہاں سے وَإِذْ اخذنا میسا بنی اسرائیل یہ ان کی پہلی برائی ہے جس کا بیان اللہ تعالی نے کیا ہے تفصیل سے اور پہلی شرارت ان کی ذکر کی ہے اس پہلی آیت کریمہ میں اور دوسری شرارت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر تھے ہم اثر تھے ان کی دوسری شرارت اس کے فوراً بعد کی آیت سے شروع ہوتی ہے و میسا کا کم اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا یعنی 84 فور نمبر آیت سے شروع ہوتی ہے یہ ان کی دوسری شرارت ہے جو کہ رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر ہیں یہ چوراسی نمبر آیت اور پچاسی نمبر ایٹی فور اور ایٹی یہ دونوں اس شرارت کی تفصیل پر مشتمل ہیں اور اس کے بعد ایٹی سکس نمبر جو آیا ہے یہ آیت کریمہ بس اس تیسری نو کو مکمل کر رہی ہے یعنی نتیجہ نکل رہا ہے اس کا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا پہلے بھی اس سے اب پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شرارتوں کو بیان کرتا ہے پھر آخر پہ ایک آیت میں اس کو بتا دیتا ہے کہ ان حرکتوں کا نتیجہ یہ نکلا یہاں بھی یہی کیا ہے کہ پہلی آیات میں بتا دیا کہ کیا کچھ ہوا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کی شرارتوں کو بیان کر دیا تو یہ تیسری نو ہے جو اللہ تعالی نے یہاں پر بیان کی اس کے بعد چوتھی نو ہے جو اللہ تعالی نے اس سے اگلے رکو میں بیان کی ہے اور وہ چوتھی نو انشاءاللہ پہلے اس رکو کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا ذکر کریں گے